فقال الله تبارق وتعا ف القآن المجيد والفرآان القميد ض بالله الثم العليم من الس فال الرجم من هممزيه وانق ونقي إن عد تّور إند الله فن عشر شهرر في كتاب الله يومقاللَق فذا في والرب منها اربعكمفر محر الحرام اس کی حرمت اور عزت اس وقت سے ہے جب سے اللہ سبحانہ خانہ بال نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے اور اللہ تبحانہ بعلیٰ نے محرم کے ساتھ ساتھ تین اور مہینے بھی ہیں جنہیں حرمت اور عزت والا قرار دیا وہ اسی کاٹا سرحچہ اور رجک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین مہینے ایسے ہیں جو متوالیات ہیں پیدر طے پی آتے ہیں سلقاجہ غلحچہ اور محرم اور چوتھا حرمت والا مہینہ فرمایا و راجہ بودا دی بین جمعہ و شاہگان چوتھا مہینہ رجب کا ہے جو جمعہ خانیہ اور شعبان کے درمیان ہے کہ اہل گزر بھی جس کو حرمت والا جانتے ہیں اور اس کی توقیر تعظیم احترام اور حجت کرتے ہیں تو محرم الشرام یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اور اس کی حرمت یوم خلق السماوات کیول اور آسمان و زمین کی پیدائش سے ہی شروع ہے کسی بعد میں رونما ہونے والے واقعہ نے اس کی حرمت اور اس کی عزت میں نہ کوئی اضافہ کیا ہے اور نہ ہی کوئی کمی کی ہے بلکہ من جملہ یہ ان مہینوں کے ہے جن کو اللہ سبحانہ ربا تعلیٰ نے یوم خلاق السماوات والارض ابتدائے آخرینش سے ہی حرمت اور احترام والا قرار دیا ہے اس مہینے میں ایک سانحہ فاجعہ اور حادثہ علیمہ ما ہوا جسے واقعہ کربلا کے نام سے جانا جاتا ہے تو اس واقعہ کی وجہ سے بہت سے لوگ افراد و تفریح کا شکار ہو گئے اور بہت سے لوگ رواقع کی بیان کردہ جھوٹی کہانیوں جھوٹے قصوں اور من گھڑت واقعات سے متاثر ہو کے اپنے عقیدے اور منحج میں خرابی پیدا کر بیٹھے اس سے قبل کہ ہم اس واقعہ کا جو پس م... یہ واقعہ کیا اور کیسے ہوا یہ سمجھیں اس سے پہلے چند ایک موٹی موٹی باتیں ہیں جنہیں ذہن نشین رکھنا ضروری ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خلافت نبوتی سلاسون خنا اکیلّہ کا نہیں شاہ نبوت کے مطابق جو خلافت ہے وہ تیس سال تک رہے گی اس کے بعد اللہ تعالی جسے چاہے گا حکومت عطا کرے گا سن نبی داود کتاب السنہ میں یہ روایت موجود ہے تو اس کے مطابق عاجن نبوا ابو بکر عمر عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پہ ختم ہو جاتی ہے کیونکہ نبوت کے بعد ان کی خلافت کا اختتام ہوتے ہی تیس سال مکمل ہو جاتے ہیں یزید ابن معاویہ کو کوئی بھی ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر رضی اللہ تعالی عنہم کی طرح امیر المین خلیفت المسلمین قرار نہیں دیتا انہیں اگر امیر المین یا خلیفۃ المسلمین کہا جاتا ہے تو وہ اور معنی میں یعنی اس کی خلافت کو علا منہاج النبوہ کہنے والا اہل السنہ میں کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ حدیث بازیں ہے کہ خلافت النبوہ وہ تیس سال تک رہے گی اور جہاں پر نص آ جائے وہاں اختراع کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے یہ اور اس سے ایسے دیگر خلافہ حڈاسی ہوں اموی ہوں جب ان کو خلیفہ کہا جاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ صاحب اختیار اور مضبوط فکمران تھا اپنے زمانے میں خود مختار تھا طاقتور تھا ازل و نصب کرتا تھا اور اسلامی شریعت کے نفاذ کے لیے وہ اپنی قوت استعمال کرتا اس کی امامت میں حج ادا کیا جاتا جہاد کیا جاتا شریف فرائض کو سر انجام دیا جاتا یہ معنی ہوتا ہے ان کو خلیفہ کہنے کا جس طرح آپ نے لفظ سنا ہوگا خلافت عثمانیہ خلافت عثمانیہ یہ خلافت عثمانیہ سے معنی وہ خلافت علام حاجی نبوہ نہیں ہے بلکہ ایسے مراد یہی دوسرے معنی والی خلافت ہے جو کہ ہم مراد لیتے ہیں کہ مسلمانوں کے مستفیقہ یا غیر مستفیقہ ایسے آنکھیں جو عجل و الرسد میں اپنے فرامین کو جاری کرنے میں اور ان کو نافذ کرنے میں خود مختار تھے اور کسی حد تک جہاں تک ان سے ہو سکا اسلام کے شعار کو وہ کھڑا کرنے والے شریعتوں پر عمل کروانے والے حدود کو نافذ کرنے والے اور اسلامی تعلیمات کو پھیلانے والے تھے یہ معنی ہوتا ہے کسی کو خلیفہ قرار دینے کا اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عمر رضی اللہ عنہ رسمان رضی اللہ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان چار خلافہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا مسلم حاکم نہیں آیا دنیا میں جو پوری اسلامی قلم رو پر تنہا حاکم ہو حٹیہ کے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہ اکیلے پوری اسلامی سلطنت کے حاکم اور فرما روا نہیں رہے شام اور اس کے ارد گرد کا ایک بہت بڑا علاقہ بلکہ یوں کہیے کہ جتنا علاقہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زیر تسلط تھا اس سے کہیں بڑا علاقہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زیر حکومت تھا اور متوازی حکومت وہاں پر قائم تھی اور اس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی ابھی بھی پوری اسلامی قلم کے اکیلے حاکم نہیں رہے اور یہ جو خلافہ جن کو خلافہ کہا جاتا ہے یہ معصوم نہیں تھے معصوم ویسے تو کوئی بھی نہیں ہوتا انسان سب کے سب فتح کار گناہ سب سے ہوتے ہیں اس میں کوئی انسان بھی بچا ہوا نہیں ہے جو انسان ہے وہ فتح کار ہے ہاں کوئی زیادہ کوئی کم بہرحال یہ خلافا مسلمان تھے اسلام والے تھے اور مسلمانوں کے حکمران تھے اس معنی میں ان کو خلافہ قرار دیا جاتا ہے دوسری اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے ہمیشہ حص مصالح اور دفع مفاسد پر زور دیا کرنا اور مفاسد کو ختم کرنا یا کم از کم کر دینا یہ اسلام کا اصول اور طریقہ کار ہے شریعتیں سب کی سب اسی اصول کے ارد گرد گھومتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے اسی لیے مغروس فرمایا تھا تاکہ آپ مفاسد کو ختم کر دیں یا کم از کم کریں اور مصالح کو زیادہ سے زیادہ اپنائیں اسی طرح چونکہ مصالح اور مفاسد کا اعتبار شریعت میں کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے شریعت اسلامیہ نے مسلمان شاکم کے خلاف خروج کو ناجائز قرار ریا کسی بھی شخص کو مسلمان حکمران کے خلاف خروج کرنے کی اجازت نہیں اور یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ کبھی بھی کسی نے بھی اگر مسلمان حکام کے خلاف خروج کیا ہے تو اس کو خون مسلمانوں کا بہا اور مسلمانوں کی املاک تباہ ہوئی مسلمانوں کا کلمہ کمزور ہوا مسلمانوں کی معیشت مسلمانوں کی معاشرت اور مسلمانوں کی عسکری قوتیں یہ سب کمزور پڑی فائدہ اس کا خروج کا اگر ہوا ہے تو کفار کو ہوا ہے چاہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے خوارج ہوں یا آج کے ہمارے اس دور کے خوارج ابھی آپ دیکھ لیں ابھی الحمدللہ بہت حد تک معاملہ صاف ہو گیا وگرنہ یہ ٹی پی تحریک طالبان پاکستان کی شکل میں خوارج کا ایک گروہ جو پاکستان میں سرگرمی عمل تھا ان کے ان کاموں کے نتیجے میں شریعت اس کا مذاق بنا جہاد کو مذاق بنایا گیا اور اسلامی کلچر اور ثقافت کو مذاق بنایا گیا اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی املاک تباہ ہوئی مسلمانوں کا قتل عام ہوا مسلمان اندرونی طور پر کمزور ہوئے اور اسلام کی ساری تاریخ میں آپ کو صرف یہی کچھ ملے گا کہ جب بھی کبھی خروج ہوا تو اس کا نقصان ہی ہوا ہے مسلمانوں کو کبھی فائدہ نہیں ہوا اسی وجہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خروج سے منع کیا اور فرمایا کہ جب مسلمانوں کا سلیما مشکل ہو اور کوئی آئے بغاوت کرنے کے لیے فضری بو اِن کا من وہ جو کوئی بھی ہو اس کو گردن اڑا دو حکم دیا ہے امیر کی اطاعت کرنے کا فرمایا وہ اندارہ بازاہرا کا, وَا اخلا کا تیرا مال بھی حاکم اخلا لے تجھے دلا وجہ مارے بھی سبا بھی دے پھر بھی سن اور اکاٹ کا فرمایا تم پر ایسے حاکم مسلط ہوں گے کہ جن کے دل شیطانوں والے ان کے جسم انسانوں والے ہوں گے لیکن ان کے دل شیطانوں والے ہوں گے صحیح مسلم کی روایت تم نے پھر بھی کیا کرنا ہے سننا ہے اور اٹاٹ کرنی ہے جیسا بھی تم پہ حاکم امیر مقرر کر دیا جائے مسلط کر دیا جائے تمہارا کام ان کی اٹاٹ کرنا ہے بس اللہ حق کا تم انہیں ان کا حق دو اور اپنا حق اپنے رب سے مانگو سید حسن بصری رحم اللہ تعالی رحمتہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ حجاج بن یوسف الثقفی اس کے خلاف بغاوت نہ کرو بڑا ظالم ہے۔ بغاوت نہ کرو کیوں کہتے تھے حجاج تم پر اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کے عذاب کو اپنے ہاتھوں سے دور کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی تو فرماتے ہیں ولقد اخذناهم بالعذاب وهم مستكانون لربهم مما يتضرعون ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ پکڑا نہ وہ گِر اور نہ ہی انہوں نے اپنے رب کے حضور عاجزی کا اظہار کیا تو اللہ کے حضور گز گر گراؤ اور آجزی ظاہر کرو تو حجاج کے خلاف بھی بغاوت سے منع کرتے تھے اسی طرح تمام طرح یار امت نے ہمیشہ خروج سے منع کیا ہے عہد فتن میں جنگ کرنے سے منع کیا ہے جیسے عبداللہ بن عمر سعید بن بنسیب زین العبدین علی بن حسین اور دیگر عطاب صحابہ طابعین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ سب واقعہ حرہ کے زمانے میں جنگ حرہ کے زمانے میں یزید کے خلاف بغاوت سے لوگوں کو منع کیا کرتے تھے اسی طرح اگلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق جانے کا ارادہ کیا تو تمام سربحی خواہوں نے آپ کے خیر خواہوں نے آپ کو منع کیا اور روکا کہ بات کہنے والوں نے یہاں کا کہہ دیا من اے مستقبل کے شہید میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور بعضوں نے یہ بھی کہا شنا سب چکا خوروج اگر بے ادبی نہ ہوتی تو میں آپ کو پکڑ لیتا اور آپ کو نکلنے سے روک دیتا اور تاریخ گواہ ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے جب اپنے خیر خاہوں کی یہ بات نہ مانی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ظالموں کو جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قابو مل گیا اور انہوں نے انہیں مظلومن شہید کر دیا ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ بہت بلند مرتبہ عالی مقام والے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آئمہ اور خلافا کے ظلم پر صبر اور ان سے جنگ نہ کرنے کا جو حکم ہے وہ مناسب اور امت کے لیے زیادہ بہتر تھا اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فیز سے امت کو یقیناً نقصان ہی ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ابن میرا یہ بیٹا سردار ہے وَلَعَلَّ اللَّهُ يُسْلِحَ فِي فِي اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ میری امت کی دو بڑی بڑی جماعتوں کے درمیان سلو کروائے گا لیکن جنگو جدال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی تعریف نہیں کی ہے ایک اور بھی بڑا دلچسپ امر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدا اسری بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کو اپنی گود میں لیتے اور دونوں کو کہتے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان دونوں سے محبت کرتا اور کمال یہ ہے کہ فتنوں کے زمانے میں یہ دونوں حسن بن علی اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں جنگ و جدال سے دور رہے علیحدہ رہے سٹہ کے سیدانا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تو جنگ سے چین کے دن اپنے گھر میں ہی بیٹھے رہے گھر سے ہی باہر نہیں نکلے کتنا فساد سے دور رہنے پر اور سرح جو طبیعت پر آپ نے تعریف کی ہے مدح کی ہے اور جنگ و فساد سے ہمیشہ دور رہنے کا کہا ہے اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت کسی طرح کی تھی جبکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کے برعکس وہ اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے صحابہ کلام اور قابرین کے روکنے منع کرنے کے باوجود نہ رکے تو ان کی شہادت سے فتنوں کا ایک بہت بڑا پھیلاف امنڈ آیا پھر جب یہ بات صاف واضح ہو گئی کہ یزید کا معاملہ عام بادشاہوں جیسا ہی ہے کوئی خاص نہیں اس طرح دیگر بادشاہ اور ملوک تھے یزید اسی طرح مسلمان تھا مسلمانوں کا حکمران تھا باست. ہاں اس کے دور میں یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے تو اس واقعہ کے پیش آنے میں اس کا کوئی تعلق ہاں ہم اس کے بارے میں بھی یہ کہیں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے یزید ابن معاویہ کی سچ میں مدد کی قائد و مصرت کی وہ قابل ستائش ہے ان کا عمل اور جنہوں نے جھوٹ میں اس کی بدد اور اعانت کی یقیناً وہ قابل مذمت ہے حق کا ساتھ دینا یہی شریعت نے سکھایا ہے چاہے وہ جس جانب بھی ہو اور پھر کئی بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابو الجیش من امتی ادون مدینہ کا کئی سارا مقبول پہلا وہ گروہ جو قیصر کے مدینے قسطنطینیا کیسر کے شہر قسطنطینیا پر حملہ آور ہوگا وہ مقبول لاہم ہے اور یزید ابن معاویہ کی قیادت میں پہلا لشکر روانہ کیا گیا تھا اور وہ اس کے امیر تھے اور ان کی امارت میں ابو ایوبن ساری رضی اللہ تعالی عنہ سمیت کبار صحابہ کے رام رضوان اللہ مدمعین موجود یزید ابن معاوضہ کے بارے میں بھی لوگ افراد و تفریح کا شکار ہیں کوئی تو انہیں صحابہ کے رام اللہ علیہ مجمع سے بھی افضل و بہتر گرداننا شروع کر دیتے ہیں اور کوئی انہیں فاق کو فاجر اور ظالم اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے ہیں یہ دونوں باتیں غلط ہیں صحابہ اکرام کے کے حصبے کے برابر یزید ابن معاوضہ کبھی نہیں ہو سکتا وہ تابری تھے صحابی صحابی ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم نے سے کوئی آدمی عہد کے برابر بھی سونا خرچ کر دے مانگ بالا ہوا نصیفہ ہو اور صحابہ کرام رضوان اللہ اللّہ علیہ مجمعین نے ایک یا آدھی مٹھی جو اللہ کے راستے میں جو خرچ کیے یہ اس تک بھی نہیں پھنسے. صحابہ بھائی رضوان اللہ علیہ اجمعین کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے ان کے بعد آنے والے ان کے جوتوں کی خواب کے برابر بھی نہیں ہو سکتے چاہے وہ تابعین ہوں یا آج کے دور کے لوگ اور رہا کسی پر فاصل و فاجل ہونے کا الزام تو یاد رہے کہ بلا دلیل کسی کو اوپر الزام لگانا بخدان ہے جس کی شریعت نے اسی کوڑے سزا مقرر کی اور ویسے بھی اسلام کا اصول بڑا واضح ہے تل کا امت ان کا خلط لہانہ سب عَنَّا سے پوچھا نہیں جائے گا وہ کیا کرتے تھے یہ لوگ گزر چکے جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے اور دوسروں کے ایپلنے کی تمہیں کوشش نہیں کرنی چاہیے پھر ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے کہ شہادت ایک عظیم رتبہ ہے جو اگر دوسرے لوگوں کے لیے مصیبت اور پریشانی کا باعث بن جاتا ہے لیکن صاحب شہادت کے لیے شہید ہونے والے کے لیے یہ ایک اعزاز ہوا کرتا ہے سیدنا النا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یقینا امت مسلمہ کے لیے مصیبت ہے جیسے عثمان ببن احسان رضی اللہ عنہ کی شہادت امت مسلمہ کے لیے مصیبت ہے سید امت, امت کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہے لیکن ان اصحاب کے لیے یہ حطبہ شہادت اللہ رب العالمین کی طرح سے ایک عزاز ہے کہ اس عزاز کی وجہ سے ان کے سارے دنہ معفلے اور پھر اسلام میں مصیبت پر بھی صبر کی تلقین کی ہے اور فرمایا ہے وَبَشِّرِ صَابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا عَصَابَتُوا مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وہ لوگ جن کو مصیبت پہنچی تو وہ کہتے ہیں انعلابا انہ و ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دت الا صبر وہ ہوتا ہے جو بندے کو جب مصیبت کی پہلی ضرب لگے مصیبت آتے ہی چوٹ پڑتے ہی جو صبر کرے وہ صبر ہے رونے دھونے کے بعد تو سارے ہی صبر کر کے چپ ہو جاتے ہیں تو اسلام صبر کی تلقین کرتا ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سمین ملکم الخر اب شکل ججو کو جاہلیہ جس نے رختار پیتے جربان چاک کیے اور جاہلیت کی طرح کا نوحہ ماتم و بین کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اذا تقانو تقانو سربال من قطران ودرع من مسلم کی روایت ہے کتاب الجنائز کی کہ جو عورت نوحہ کرنے والی توبہ نہیں کرتی توبہ کرنے سے پہلے ہی نوحہ گر عورت توبہ سے پہلے ہی اگر فوت ہو جاتی ہے تو قیامت کے دن اس کو کھڑا کیا جائے گا کہ اس پر خارش کی کمیز اور گندت کا جامع ہوگا اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت کو لایا گیا جو کرائے پر موقع کیا کرتی تھی موقع کرتی اور لوگوں سے پیسے وصول کرتی فرمایا اس کو مارو لوگوں نے مارنا شروع کیا اس کے سر سے دپٹاؤ کر گیا تو لوگوں نے کہا ابھی میں اس کا سر برہنہ ہو گیا ہے فرمایا لا ارما صلاحا اس کے لیے کوئی خدمت نہیں ہے ان نہ صبری وقت امر اللہ بک یہ لوگوں کو صبر کرنے سے منع کرتی ہے حالانکہ اللہ نے صبر کرنے کا حکم دیا ہے وسا امر جس بھی وقت ماحول لوگوں کو جدا خدا کرنے کا حکم دیتی ہے حالانکہ اللہ نے جدا خدا کرنے سے منع کیا ہے وہ تختی بکویت زندوں کو یہ فطرے میں مبتلا کرتی ہے اور میت کو اس کی وجہ سے اذیت دی جاتی ہے وہ ابھی بڑبڑتا ہے ویب کی بشج یہ اپنے آنسو بیچتی ہے اور غیروں کے غم میں روتی ہے بناوٹ کے لیے ان حالات کی اعلیٰ یہ تمہاری میت پر نہیں روتی ان کی اعلیٰ اصلی دراہنی بلکہ یہ تو تم سے پھر و دینار وصول کرنے کے لیے پیسے لینے کے لیے روک دکھاتی ہے جس طرح یزید ابن معاویہ کے بارے میں لوگ افرات و تفریط کا شکار ہوئے ہیں بیعینی ہی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی لوگ افراد و تفریح کا شکار ہوئے ہیں کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا قتل شریعت کے اس لیے صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے محمود امرکن اللہ ان الدین یورید و اصاط مطا تم رختلو ہوں جب تم ایک آدمی کے ہاتھ پر بیاض کر چکے تمہارا کلمہ مجتمع ہو چکا تم متفق ہو گئے اور پھر کوئی آئے تمہاری جماعت کے درمیان سفر کا ڈالنے کے لئے اور تمہارے کلمی کو بکھیرنے کے لیے تو پھر اس کو قتل کر دو لوگ یزید موا دیا کہ ہاتھ پر چار بندوں کے سوا سارے مسلمان بیاج کر چکے تھے اور انہوں نے قروج کیا لہٰذا ان کا قتل بالکل درست ایک گوروہ کا یہ نظریہ ہے اور یہ بالکل غلط اس کی وجہ یہ کہ فریض حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ابن زیاد نے روکا ابن زیاد کا مقرر کردا جو آدمی تھا اس نے روکا تو انہوں نے کہا یا تو مجھے واپس جانے دو یا اسلامی سرحدوں پہ جانے دو یا مجھے یزید کے پاس جانے دو میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں تو ابن زیاد کے پاس ایک پیغام بھیجا گیا تو اس نے کہا نہیں پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کریں تو پھر آگے جانے دوں گا تو حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ شخص جس کی وجہ سے کام خراب ہوا اور لڑائی جھگڑا ہو گیا تو ان کا یہ بیان اس سے بھی پہلے جب اس میں بننے عقیل کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے واپسی کا عزم ظاہر کیا تو مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا تھا کہ ہم تو اپنے بھائی کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے تو یہ بھی ان کے ساتھ بولیے لیے تھے یہ دونوں اہم واقعات جو السنہ کی کتابوں میں بھی موجود ہیں البدایہ و نہایا میں بھی اور شطرا تاریخ تبری میں بھی اور دیگر کتب میں اور شطارہ روافذ کی کتابوں میں موجود ہیں یہ جی اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ان کا عزم جو کوئی بھی تھا بہرحال وہ اس سے رجوع کر چکے تھے لہذا ان کا قتل بالکل غلط تھا وہ مضلوم دھوکے سے شہید کیے گئے اسی طرح دوسرا برو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے کا سارا معاملہ منصوبہ بندی کے ساتھ ہوا اور سرگی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منصوبہ بندی کے ساتھ بنو میاں نے قتل کیا یہ بات بھی بالکل سو فیصد غلط ہے اب ان ساری باتوں کو سمجھنے کے بعد ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ اس واقعہ اکربلا کے اسباب کیا تھے اور اس کا پس منظر کیا ہے اور یہ واقعہ حقیقت میں ہوا کیا ہے اچھا اس سے پہلے ایک اور بات بھی سمجھ میں آخری وہ یہ ہے کہ لانت کرنا شریعت میں معین آدمی پر یہ منع ہے معین بندے پر لانت کرنا شریعت اس کو منع قرار دیتی ہے خصوصاً مردہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں مردوں کو گالیاں نہ دو یہ جو انہوں نے کیا تھا یہ وہاں تک پہنچ چکے ہیں اسی طرح فرمایا تو اتار نہ تھا تو مردوں کو برا بھلا نہ کہو ان کو گالیاں نہ دو کیونکہ اس سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معین جانور پر بھی لعنت کرنے سے منع کیا حضرت البدا کے موقع پر صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے عورت اونٹنی پر سوار جا رہی تھی اور وہ اونٹنی ذرا بدکی تو اس نے لعنت کر دی فرمایا اس کو اتارو اس کا سامان بھی اتار دو وہ عورت آئی تو آپ نے فرمایا کن جس اونٹنی پہ تو نے لعنت کی ہے اس کو ہماری ساتھ لے کے چلتی ہے یہ تو جانور ہے بے جان چیز پر بھی لعنت کرنے سے منع کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہوا تیز چلی خیموں کی تنابیں اکھڑنے لگی لوگ ہوا کو برا بھلا کہنے لگے فرمایا تو سب برش ہوا کو برا نہ کہو یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے یعنی لان کا معین لعنت کا دروازہ مکمل طور پر شریعت نے بند رکھا ہے ہاں جو واضح کافر ہو اور کفر کی حالت میں اس کی موت واقع ہو جائے اس پر شریعت نے لانت کی ہے واضح ترین کافی جس طرح پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رعل زکوان رسیا پنت نازلا نے ان پر لانت فرمائی بہرحال اس واقعہ کو سمجھنے سے پہلے ایک نقطہ اسی واقعہ کے متعلق مطلب ذہن میں رکھیں کہ سگنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید ابن معاویہ ان دونوں کے والدین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں جریل القدر صحابی تھے اور ان دونوں کے مابین سیاسی آویزش رہی سید دنہ اسلام اللہ تعالی عنہ کے قتل سے لے کے سید دنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات تک تقریباً پانچ سال چھتیس ہجری سے لے کے اکسٹھ ہجری تک ان کے ماں بہن لڑائی جھگڑا چلتا رہا خانہ جنگی کا شکار رہے جنگ و جنگے سکیم اسی دور میں ہوئی اور یہ جو مار کا آرائی ہوئی اسے اقتدار کی رساکشی کچھ لوگ قرار دیتے ہیں یہ بھی ظلم ہے یہ مناسب نہیں اور احترام صحابیت کے بھی خراف ہے بہرحال یہ ایک تاریخی حقیقت ہے اسے سے انکار بھی ممکن نہیں کہ یہ جنگے جمل و جنگیں تفین ہوئی اور اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کلافت پر تمام مسلمان اس طرح سے متفق نہ ہو سکے جیسے سیدنا دینا ابو بکر عمر العثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر متفق ہوئے تھے اسی طرح معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گورنری کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد قبول نہیں کیا جبکہ معابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنر مقرر کیا تھا اور اس دور سے لے کے وہ گورنر چلے آتے تھے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گورنری کے 20 سال اور 20 سال ان کا دور حکومت دونوں ملائے جائیں تو یہ 40 سال بنتے ہیں 40 سال تک وہ مسلمانوں کے حکمران رہے اور 20 سال تک تو اکیلے تنہا پوری اسلامی قلم رو کے واحد حکمران رہے سیدنا علی اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے بین جنگوں کی وجہ سے اسلامی فتوحات کا سلسلہ رکا رہا پانچ سال تک کوئی فتح نہیں اور پھر جب سید حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کر لی اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو متفق کا مسلمانوں کا مان لیا گیا اس کے بعد پھر سے فتوحات کے سلسلے جاری ہوئے اور فتوحات شروع ہو گئے ان دونوں صحابہ کنام رضمان اللہ علیہ اجمعین علی اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مابین انا جنگی اور آپس کی لڑائی جھگڑے اور مشاجرت کے نتیجے میں دو طرح کے آثار مرتب ہیں اور ہمیشہ لڑائیوں بھیڑائیوں کے نتیجے میں آنے والی نسل پر دو طرح کے اثرات مرتب ہوا کرتے ہیں یا تو وہ سابقہ واقعات سے سا سبق سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے میں سوائے نچلے میں اور کچھ نہیں ہے تو وہ سڑو پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور لڑائی جھگڑے کو آنے والی نسلیں ختم کر دیتی ہیں یا پھر دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حساب برقری بندے کو اپنے موقع پر قائم رکھتا ہے اور وہ لڑائیاں نسل در نسل چلتی ہی رہتی ہیں اور یہ دونوں طرح کے اثرات ظاہر ہوئے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت صلح جو تھی اور انہوں نے اپنے والد گرامی کو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب وہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگیں کرتے تھے بار بار روکا تھا کہ آپ ان سے جنگیں نہ کریں ان سے نہ لڑیں اور الوداع ون نہایا میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ الفاظ بھی نقل کیے گئے ہیں کہ وہ کہنے لگے یا ادا کی دادا اختلافی بئی نہ ہوں اے والد گرامی یہ ارادہ ترک فرما دیجئے کیونکہ اس سے مسلمانوں کا ہی خون بہے گا اور مسلمانوں کے درمیان شدید قسم کا اختلاف پیدا ہو جائے گا فلم یکبل منہ دل کا لیکن شکیل علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فرزند ارجمند کی یہ بات نہ مانی وہ رقص الجیش اور انہوں نے قتال پر ہی اپنا ارادہ پختہ رکھا اور لشکروں کو ترتیب دیتے رہے اس کے نتیجے میں جنگ جمل ہوئی اس کا کلب حضرت عائشہ اور فلحر رضی اللہ تعالی عن کا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کاترین عثمان کا بدلا لینے کا مطالبہ تھا یقینوں اپنے اغان و انصار سمیت نفرا تشریف لائے جب یہ بسرہ پہنچے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کو معلوم ہوا تو وہ بھی ان کو روکنے کے لیے بسرا پہنچے اس موقع پر بھی سیدنا اصل رضی اللہ تعالی عنہ نے راستے میں اپنے والد گرامی کو منع کیا اور کہا کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی کل کو آپ اس حال میں قتل کر دیے جائیں گے کہ آپ کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے تو مجھ پر ہمیشہ اس طرح سے جگہ پدا کرتا ہے جیسے بچی جدا پدا کرتی ہے عام طور پر بچیاں وہ ایسے معاملات میں زیادہ فکرمند ہوتی ہیں اس لیے تشبیح دی اور کہا کہ تو مجھ پر ایسے جگہ پذا کرتا ہے جیسے بچیاں جدا پذا کرتی ہیں تو نے مجھے کس بات سے منع کیا تھا جو میں نے تیری نہیں مانی تو صحیح نہیں لگے کہ قطرے عثمان سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں چلے جائیں آپ کی موجودگی میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کچھ نہ ہو لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی اگر مان لیتے تو کسی کو کچھ کس کہنے کا موقع نہ ہوتا پھر کیا قتل عثمان کے بعد میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ اس وقت تک لوگوں کی بیعت قبول نہ کریں جب تک اطراف و اطلاع سے بیعت کی اطلاع نہ آ جائے آپ گھر بیٹھے رہیں حتہ کے یہ لوگ واہن سلو کر لیں ان سب باتوں پر آپ نے میری بات نہیں مانی الایا بن نے ہایا ساتویں جلد میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے پھر جب جگہ جمع شروع ہوئی اور مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عہد نے اپنے بیٹے حسن سے کہا یا <سلام> بنیا لئیسا ابا کا ماں کا قبلہ حاضر آما اے بیٹے کاش کے کیا باپ اس کے بیس سال پہلے مر گیا ہوتا فوت ہو گیا ہوتا یہ بات یہ الوداعت الحایا میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کی ہے سعیدنا حجیبی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا یہ موقف قبول نہیں کیا اور اس کے برعکس موقف کیوں اپنایا اس کی تفصیل ایک علیحدہ موضوع ہے اس کو پھر کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے لیکن بہرحال وہ جنگ و جدال پر مسر رہے اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق صلحوں کی طرف ہی آمادہ رہے اور اسی پر ہی قائم رہے ہٹا کے فجے دینا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سلو کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی پوری ہوئی کہ اللہ تعالی اس کے ہاتھوں مسلمانوں کی دو بڑی بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروا دے دوسری طرف سیدنا حسین ولی اللہ تعالی عنہ ان کا معاملہ اپنے بھائی حسن عزی اللہ تعالی عنہ سے یکسد مشتریکہ اپنے حق پر ہونے کا احساس بر ہونے کا احساس اور اختلاف و انشکاط کو ہی اپنانے پر مشر رہنا اور بدخواہوں کا حمایتیوں کے روپ میں انہیں اپنے مفادات اور مقاصد کی قاتل استعمال کرنا یہ چند ایک اسباب تھے جنہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نکلنے پر آمادہ کیا جہاں تک احساس برتری ہے تو اس میں یقیناً سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق جانب تھے یزید ابن معاویہ کبھی بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خاکے پاک برابر نہیں ہو سکتا حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابی تھے اور یزید ابن معاویہ صحابی نہیں ہے بلکہ تابعی ہے ہاں صابت بھی بہت بڑا شرط ہے بہت بڑا مرتبہ ہے اللہ صحانہ صاحب نے سرح میں خاضر الہ سلاسلام کے واقعہ میں ذکر کیا وقانہ ابو ہما <فَالِحًا> ان کا یہ کام اس لیے کیا کیونکہ ان دونوں کا باپ فالق تھا نیک تھا نیک کی اولاد کو بھی شریعت اہمیت دیتی ہے یہ نبی کے بعد افضل ترین لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہوتے ہیں تو صحابہ کرام کی اولادیں یقیناً وہ صرف منزلت والی ہیں صحابہ کی اولاد بھی ہیں اور قابلی بھی ہیں لیکن صحابی تو نہیں لہذا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ سے بالکل حق بجانب تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ واقفی قابل غور ہے اور سمجھنے کی ہے ہمیشہ افضل افضل امامت اور حکومت کا حقدار نہیں ہوتا بلکہ حکومت اور سیاست یہ چیزیں دیگری ہے اس میں افضلیت کو نہیں دیکھا جاتا اس میں زہد و برا کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ اس میں دیکھا جاتا ہے تو معاملہ فہمی کو اس میں دیکھا جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا یہ بندہ زمانے کار سنبھال سکے گا کہ نہیں اس کی اہلیت اور قابلیت کیا ہے اگر خلافت و حکومت کی اہلیت کے لیے بھی افضلیت کو تسلیم کر لیا جائے اس کو معیار بنا لیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلامی تاریخ کے اکثر خلافہ نااہل قرار پاتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجنعین کی موجودگی میں صرف اکیلا یزید ہی حاکم نہیں بنا اس کے بعد کئی لوگ صحابہ کرام کی موجودگی میں حاکم بنے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی صحابہ کرام سے افضل نہیں تھا اور صحابہ کے رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اور اس بات پر وہر تصدیق سبق کی ہے کہ خلافت و حکومت کی اہلیت کے لیے افغلیت شرط نہیں ہے پھر اسی طرح دینا علی بن ابی طالب اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں بن کثیر رحمہ اللہ تعالی وہ تحریر کرتے ہیں الوداع بند کی ساتویں جلد میں ہی کہ امیر المین پر ان کے معاملات خراب ہو گئے ان کا لشکر ہی ان سے اختلاف کرتا تھا اور اہل عراق نے ان کی مخالفت کی اور ان کا ساتھ دینے سے گریز کیا اس کے برعکس ان کے مخالف یعنی اہل شام کا معاملہ مضبوط ہوتا گیا اہل شام قوت میں جتنا اتنا اہل شام کی قوت میں اضافہ ہوتا اہل عراق کے حوصلے اتنے ہی پست ہو جاتے ایسا اس حالت میں ہوا کہ ان کے امیر علی ابن بھی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو اس وقت روب زمین پر سب سے بہتر سب سے زیادہ عابد و زاہد سب سے زیادہ عالم اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے اس کے باوجود اہل عراق یعنی ان کے اپنے ماننے والوں نے ان کو بے یارو مددگار چھوڑ دیا اور ان سے علیحدہ ہو گئے حتیہ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ زندگی ہی میں ان سے بیزار ہو گئے اور موت کی آرزو کرنے لگے یہ اس لیے ہوا کہ فتنے بہت زیادہ ہو گئے اور آزمائشوں کا ظہور ہوا معاویہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں صحابی ہیں لیکن ان دونوں میں سے افضل سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس کے باوجود دیکھیے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سلطہ ہے وہ قائم رہا مضبوط رہا چالیس سال تک حکمرانی کی اپنے علاقے میں کسی کو سر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوئی خلافت تو سیاست کے عمور اللہ تعالی عنہ نے مدینے کو چھوڑا اور کوفے میں گئے کہ وہاں میرے عمارتی زیادہ ہیں پھر بھی اہل کوفہ بھی ان سے بغاوت کر گئے اسے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کو سنبھالنے میں ان کے اندر کسی قدر کمزوری تھی بہرحال دل کا امت قد کا خالد وہ صحابہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اسی طرح خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر اپنے سر کے قرآن رکھا اور اہل خفا کے بارے میں بارگاہ الٰہی میں عرض کرنے لگے اے اللہ انہوں نے مجھے وہ کام کرنے نہیں دیے جن میں امت کا بھلا تھا سو تو مجھ کو ان کے ثواب سے محروم نہ رکھنا الہ میں ان سے اکتا گیا ہوں اور یہ مجھ سے اکتا گئے ہیں میں انہیں ناپسند کرتا ہوں اور یہ مجھے ناپسند کرتے ہیں حافظ ابن کثیر نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دعا البدایہ کی جلد کے اندر نقل کی ہے البدایہ بننے آیا اسی طرح حافظ ابن کثیر سیدنا دن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں حضرت معاویہ کے دورے گورنری میں فتوحات کا سلسلہ جاری رہا روبو افرنگ وغیرہ کے علاقوں میں جہاد ہوتا رہا پھر جب ان کے اور امیر المین علی کے درمیان اختراف ہوا تو فتوحات کا سلسلہ رک گیا اور ان ایام میں کوئی فتح نہیں ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں نہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ہاتھوں بلکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر عمارت علاقے میں شاہ روم یعنی عیسائی حکمران دلچسپی لینے لگا حالانکہ اس سے قبل معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ذلیل و رسوا اور اس کے لشکر کو مغلوب و مقہور کر چکے تھے لیکن شاہ روم نے جب دیکھا کہ معاویہ حضرت علی رضی اپنی فوج کی ایک بڑی تعداد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض علاقوں کے قریب لے آیا اور اپنے عرص و سما کے دانت تیز کر لیے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو لکھا اللہ کی قسم احم اگر تو بعض نہ آیا اور اپنے علاقے کی طرف واپس نہ لوٹا تو میں تیرے مقابلے کے لیے اپنی چچاد یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سلو کر لوں گا اور تیرے سارے علاقے سے باہر نکال کر تجھے باوجود فراخی کے تجھ پر زمین تنگ کر دوں گا یہ خط پڑھ کر بادشاہ ڈر گیا اور اپنے اپنے ارادے سے بعد آ گیا اور سلو ہو گئی الوداع کی آخری جلد میں یہ اس قسم کی کپ ترخاری حق ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کی فضائل و مناقب کے لحاظ سے یقیناً حضرت علی رضی اللہ, تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہیں لیکن افضل ہونے کے باوجود ان کا دور حکومت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت کے مقابلے میں جیسا کچھ رہا وہ ابن کثیر رحمہ اللہ کے ان مذکورہ دونوں تبصروں سے واضح ہو جاتا ہے اس لیے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک افضل شخص کو چھوڑ کر مفضول شخص کو خلافت و امارت کے لیے چنا کیونکہ ضرورت مسلمانوں کو مشتبہ رکھنے اور کافیوں کے مقابلے میں کھڑا رکھنے کی تھی اس لیے افضل کو چھوڑا اور مفضول کو انہوں نے منتخب کیا تو ان کا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یزید کو خلیفہ منتخب کرنا یہ غلط فیصلہ نہیں تھا درست فیصلہ تھا بہرحال سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مفاد کے وفات کے بعد جب یزید تخت خلافت پر جانشی ہوا تو یزید کی طرف سے گورنر مدینہ ولید ببن اصبا نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر جزید کی بیعت کرنے کا کہا تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا آدمی ہوں کہ میری خفیہ بیعت میں کفایت نہیں کرے گی لوگوں کے سامنے سب کے سامنے میں بیعت کروں گا سب کو بلالیں ایک ساتھ اور یہ کام ہو جائے گا امام قبری نے اپنی تاریخ میں اس واقعہ کو نقل کیا ہے البدایہ بن نہایا میں بھی یہ بات موجود ہے جب انہوں نے یہ کہا تو ولید کہنے لگا حتیہ الجماع ٹھیک ہے اللہ کا نام لے کر آپ جائیے اور سب لوگوں کے ساتھ تشریف لے آئیے دوسرے روز سارا دن گزر جانے کے بعد رات کو بڑی نے حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بلوانے کے لیے آدمی بھیجے تو انہوں نے کہا صبح ہو لینے دو لیکن صبح ہونے سے پہلے وہ مدینہ سے مکہ کی طرف کوچ کر گئے اور جب وہ وہاں گئے تو اس موقع پر سجید حسین رضی اللہ تعالی علم کو روکا گیا منع کیا گیا وہ اپنے بیٹوں بھائیوں بھتیجوں اور تمام اہل خانہ کو بھی ساتھ لے کے گئے تھے صرف ان کے بھائی محمد ابن شنفیہ محمد ابن بنفیہ یہ ان کے بھائی تھے وہ نہیں گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ادھر نہ جائیے آپ لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھے محبوب ہیں اور جن کی خیر خواہی کرنا میں پسند کرتا ہوں سب سے زیادہ میں آپ کی خیر خواہی کرتا ہوں آپ کو خیر خواہی اور نصیحت کا زیادہ حقدار سمجھتا ہوں آپ یہاں سے نہ نکلیں نکلنا ہے تو پھر اس کے لیے طریقہ کار یہ تیار کیجیے کہ آپ شہروں سے دور رہیں شہروں کے اندر نہ گھسیں اپنے قاصد لوگوں کی طرف بھیجیں اور اپنی خلافت کی انہیں داغت دیں اگر وہ قبول کر لیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اگر وہ آپ کے سوا کسی اور پر متفق ہو جائیں تو اس سے نہ آپ کے دین میں کوئی کمی آئے گی نہ آپ کی عزت میں کوئی کمی آئے گی اور نہ ہی آپ کی مروبت ختم ہوگی مجھے خدشہ ہے کہ اگر آپ نے کسی شہر میں قیام کیا اور لوگوں کا آپ کے پاس آنا جانا ہوا تو لوگ آپس میں اختلاف کریں گے اور آپ کے ساتھ کچھ ہو جائیں گے کچھ آپ کے مخالف ہو جائیں گے اور نتیجہ لڑائی کی صورت میں برآمد ہوگا اور سب سے پہلا نشانہ آپ بنیں گے تاریخ قبری میں یہ مکمل تفصیل اس کی موجود ہے پہنچے تو مکہ پہنچنے کے بعد وہاں پر بھی اب زبیر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی یزید کے ہاتھ پر ابھی بحث نہیں کی تھی لیکن مکہ سے پوفا جانے سے انہوں نے بھی منع کیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منع کیا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روکا کہ آپ پوفا کی طرف نہ جائیں تاریخ قبری میں قبری کی چوکی جلد میں ان لوگوں کا منع کرنا وہ موجود ہے پھر جب انہوں نے جانے کا اپنا ارادہ پختہ کر لیا تو اس کے بعد مستقبل میں قتل ہونے والے ہم تجھے اللہ کے سکرد کرتے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ مسلم نے عقیل کو بھیجا کے جا کے کی, کی خبر لیں وہاں معاملہ کیا ہے جب وہ وہاں پہنچے تو لوگوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خاطر ان کے ہاتھ پر بیٹھ کرنا شروع کر دی بیٹھ ہونے لگی انہوں نے دیکھا کہ حالات خاصدار ہیں پیغام بھیجا کہ آپ فوراً آ جائیں مسلم ان عقیل کا پیغام ملتے ہی انہوں نے ارادہ اور پختہ کیا اور چل پڑے جب نکلے تو مسلم بن عقیل کو تھوڑے ہی عرصے کے بعد کوفہ میں قتل کر دیا گیا اس لیے کیونکہ کوفہ میں شورش باہ ہو رہی تھی بغاوت ہو رہی تھی تو یزید نے ابن زیاد کو وہاں پر گورنر مقرر کر دیا اور حکم دیا کہ سختی کے ساتھ معاملے کو کنٹرول کرے جس کے نتیجے میں اب جو خوفی لوگ سے ان کو خدشہ ظاہر ہوا کہ مسلم بن عقیل اگر بچ گئے تو ہماری خیر نہیں ان کو پتا ہے کہ کن کنوں نے بیب کی ہے وہ سارے مکر گئے اور مسلم بن عقیل جو ایک ثبوت اور دلیل تھے انہیں انہوں نے مظلومن قتل کر دیا مسلم بن عقیل نے اپنی شہادت سے پہلے ہی جب ان کو محسوس ہو گیا کہ میرا زندہ بچنا ممکن نہیں ہے تو ایک آدمی کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو روک دیا جائے انہیں کہہ دیں کہ آپ نہ آئیں خیر پیغام پہنچ گیا اور یہ پیغام بھی پہنچ گیا کہ وہ قتل کر دیے گئے ہیں تو ان کی قتل کی خبر ملتے ہی انہوں نے وہاں سے واپسی کا ارادہ کیا لیکن مسلم بن عقیم کے بھائیوں نے واپس جانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ ہم اپنے بھائی کا بدلہ ضرور لیں گے جب انہوں نے یہ عزم ظاہر کیا تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی نے فرمانے لگے کہ اگر تم واپس نہیں جاؤ گے تو تمہارے بغیر میری زندگی بھی بے سود ہے تو انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا لیکن کوفہ کی طرف نہیں بلکہ شام کی طرف راستہ بدل لیا منزل تبدیل کر لی مکہ سے کوفہ کے راستے میں کربلا نہیں آتا بلکہ شام کے راستے میں کربلا آتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا ارادہ بدل گیا اب چونکہ کوفی جو قاتل تھے مسلم عقیل کے ان سے بدلہ امیر امین کے بغیر نہیں لیا جا سکتا تھا تو ان کا ارادہ امیر المین کی طرف جانے کا ہوا جب وہ آگے بڑھے تو تھوڑے ہی فاصلے پر ابن زیاد کی طرف سے روانہ کردہ لشکر وہاں آ گیا شام کی طرف یہ گئے تو عمر ابن سعد بن ابی وقاص جو سیدنا سادبن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے فرگنز ارجمند تھے یہ اس لشکر کے قائد تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ اس معاملے کو سلو استفائی صفائی کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کی وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے پردرشنار تھے ابن زیاد اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان پیغامات پہنچائے گئے پیغامات کا تبادلہ ہوا لیکن کوئی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی دو باتیں اس کا صلب تھی ایک تو یہ کہ ابن زیاد کا سخت گیر حاکمانہ رویہ تھا اور دوسرا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ابن زیاد کی انتظامی مسلحت کے مقابلے میں اپنی عزت نفس اور وقار کو زیادہ اہمیت دینی یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے جانے دو میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کروں گا یا مجھے میں وہاں اللہ کے راستے میں رہوں گا مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے جان دے دوں گا یا مجھے جہاں سے میں آیا ہوں وہاں واپس لوٹ جانے دو ابن زیاد وہ اس بات پر مصر رہا کہ نہیں پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کریں اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنی حتق سمجھتے رہے اس وجہ سے معاملہ خراب ہوا یعنی اس واقعے کربلا کے رونما ہونے کی بالآخر یہ دو وجوہات تھیں ایک ابن زیاد کا سخت گیر رویہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یزید کے پاس جاتا ہوں وہاں جا کے بیچ کر لیتا ہوں بیچ ابن زیاد نے بھی یزید کے لیے ہی کروانی کی نا تو جانے دیتا لیکن اڑ گیا اور اگر وہ واپس جاتے تب بھی یزید کی خلاف تھی سرحدوں پہ جاتے تو تب بھی یدید ہی کی خلافت تھی ابن زیاد کو تینوں چیزیں منظور کرنی چاہیے تھی لیکن اس نے اپنی سخت طبیعت کی وجہ سے منظور نہ کی اور سید حسین رضی اللہ تعالیٰ اگر تھوڑی سی گچک اور نرمی دکھاتے کہ چلو ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے اس کے بعد یزید کے پاس چلے جاتے اور معاملہ حل ہو جاتا لیکن دونوں اپنے اپنے موقع پر ڈٹے رہے جس کی وجہ سے سوتکار اور اس کے بعد پھر بہانے سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو قتل کر دیا گیا کیونکہ وہ خطوط جو کوفیوں نے بھیجے تھے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اب وہ سارے کے سارے خطوط اگر یزید کے پاس پہنچتے تو کوفیوں کا کیا حال ہوتا بڑے بڑے جتنے بھی باغی تھے وہ سارے کے سارے ایکسپوز ہو جاتے نندریام پر آ جاتے تو اب انہوں نے آفیت خوفیوں نے اسی میں سمجھی کہ اپنے ثبوت جس طرح مسلم نے اخیر کو انہوں نے شہید کر کے ثبوت ختم کیے تھے ایسے ہی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی کو شہید کر کے انہوں نے اپنے خلاف ثبوت مٹائے اور بہانہ بن گیا ابن زیاد کا سخت گیر آ کے رویہ کربلا ہے اور اس کا پس منظر ہے اس میں یہ بات یاد رہے کہ عزیز نے آگیا کبھی اس پر راضی نہیں ہوئے نہ ہی اپنے رضامندی کا اس, اس نے اظہار کیا ایسی جتنی بھی باتیں اس کے بارے میں کہی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری خے اصل اور بے بنیاد اس سے سوال کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو معاشہ رضی اللہ تعالی نے اپنے چہرے رانا پر ہاتھ مارے اور ماتم کیا یہ بات بالکل غلط ہے چہرے اور رانگوں پر ہاتھ مارنے والی اور ماتم کرنے والی کسرو غلط ہے ایک اور دلیل بھی دیتے ہیں فسکت و جھا وقال عجوز الم اپنے چہرے کو تھپتایا ابراہیم علیہ السلام و کی سوجہ محترما نے اور کہا کہ میں تو بوڑھیا بانس کیا میں بچا جانوں گی اس کو بھی ماتم کی دلیل بناتے ہیں یہ فہم کا زوال ہے اور کچھ نہیں ہے سکت مجھا ہا، وہ سب تجہ وہ چپیٹ مارنا نہیں تھا بلکہ چہرے کو چپکانا تھا اس طرح حیرانی کے ساتھ بندہ منہ سے ہاتھ رکھ لیتا ہے یہ ہے سب تک مجھا رہا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرے پر مارنا اور رانوں پر مارنا یہ اس کو معصوم قرار دینا یہ کچھ بھی ثابت نہیں ہے ہمارے ان یاسر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایہ تھا کہ وادی جماعت کرے گی عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ اس کو جہنم کی طرف بلائے گا امار جنگ تو امار کو جنگی سی عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگی سی میں قتل کرنے والا آدمی میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گروہ میں یقیناً شامل تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ خوارج نے قتل کیا لیکن مصر احمد میں روایت موجود ہے وادی کہ وہ قاتل سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گروہ میں شامل تھا لیکن اس بات کے ثابت ہونے کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ درست نہیں تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ درست تھا یہ وہ لوگ تھے رضی اللہ عنہم عنہ. اور یہ بات اور دلائے سے بھی ثابت ہوتی ہے خواہش کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کو وہ جماعت کرے گی قتل کرے گی اولت کا بالحق جو حق کے زیادہ قریب ہوگی دونوں گروہوں میں سے دونوں گروہ حق میں جانب ہوں گے لیکن ایک گروہ حق کے زیادہ قریب ہوگا اور او خوارج کو قبر کرنے والے لوگ کون تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف درست تھا اب ایک منٹ کے لیے یہاں اٹھیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ کیا تھا کہ قاترین عثمان سے بدلا لیا جائے یہی مطالبہ تھا نا اور کچھ بھی نہیں تھا آپ ان سے بدلا لیں ان کو اپنے عہدے جو دیے ہیں وہ واپس لیں ہم آپ کے ساتھ اور کوئی چیز بھی نہیں تھی یہ چیز ایک بنیاد تھی لیکن سیدنا دن علی علی اللہ تعالیٰ ہم اپنی سیاسی مجبوری ظاہر کرتے اور فرماتے ہیں ابھی صبر کرو حالات بہتر ہوں گے کھنچنا ہے بہت زیادہ یہ کھچنا دبے گا تو یہ کام بھی کر لیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اولت پائے فتح حق کون قرار پائے سیگنا علی رضی اللہ تعالیم فاتحم عثمان کو عہدے دینے کے باوجود پہلے وہ عہدے پر نہیں تھے عثمان رضی اللہ تعالی کے قتل کے بعد فیگنا علی رضی اللہ تعالی کے خلیفہ بننے کے بعد ان کو عہدے دیے گئے پھر بھی وہ حق بجانے سے تو یزید ابن معاویہ سے جو یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اس نے ابن زیاد کو ہٹایا کہ نہیں یزید ابن معاویہ نے تو ابن زیاد کو ہٹانا تھا جو عہدے پر پہلے سے قائم ہے جبکہ علی ربی اللہ تعالی عنہ انہوں, انہوں نے تو قات علی نے عثان کو عہدے دیے جی اگر علی روی اللہ تعالی عنہ نے عہدے دینے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول حق و جانب ہو سکتے ہیں تو یزید ابن معاویہ اپنی سیاسی مجبوریوں کی وجہ سے ابن زیاد کو پیچھے نہ ہٹا کے حق بجانب کیوں نہیں ہو سکتا یہ نسخہ تابع ہے شبلی نمانی نے فاروق میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اقبرم کی نبوت پر شک لیا پھر روزے بھی رکھتے رہے یہ شبلی نمانی کی بات ہے کوئی آیت یا حدیث نہیں ہے عثمان رضی اللہ عالم عہد کے دن بھاگ گئے تھے تو عہد کے دن تو سارے صحابہ کرام چند ایک مہاجرین اور دو تین انصار کے سوا باقی سارے چلے گئے تھے لیکن پھر یہ سارے کے سارے واپس بھی آ گئے تھے اور سارے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے معافی کر دیا تھا جن کو اللہ نے معاف کر دیا ان کے بارے میں آپ پوچھنے والے کون ہوتے تھے ادیبیہ کے موقع پر رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو کہا کہ تم مکہ جاؤ تو فار سے مذاکرات کرو تو عمر نے کہا انقا کو علانت کی یہ ان کا تحفظ تھا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا آپ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بھیج دیا اگر یہ دوست مان بھی لیا جائے تو اس میں کون سا فرق ہے مشاورت میں ایسا چلتا ہے ہاں حضرت عمر علی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ندی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضول بات کر رہے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے انہوں کہا تھا آجارا اس کا فہم ہوں کیا یہ فضول کہہ رہے ہیں غور سے سنو سمجھو کیا کہتے ہیں حمزہ اشت خام بھی وہاں پہ موجود ہے یزید کے نام کے فرض رحمتہ اللہ علیہ کا کہنا ٹھیک ہے ہاں جی بالکل ٹھیک ہے مسلمان تھا مسلمانوں تھا مسلمان کے لیے رحمت کی دعا کی جا سکتی ہے بلکہ جب آپ نماز میں دعا کرتے ہیں السلام علینا ولا عباد اللہ عل اس میں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں قاسم کی شادی سکینہ کے ساتھ محرم کی کس تاریخ پہ ہوئی معلوم نہیں کس تاریخ ہوئی کہا جاتا ہے بدر بدروہر والے جو مرضی کریں اللہ نے ان کو معاف کیا ہے لیکن اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدریوں پر حدیں بھی لگائیں جیسے لشتا وغیرہ اللہ نے جو معاف کیا ہے وہ وہ معاملات ہیں جو آخرت سے متعلق ہیں حدود لاگو کی جائیں رسول اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی آپ کی عمر کتنی تھی پچیس سال بیان کرتے ہیں پہلی بیٹی کب پیدا ہوئی دوسری تیسری کب پیدا ہوئی شادی کے بعد ہی پیدا ہوئی پہلے تو نہیں پیدا ہوئی کیا یزید کے دور میں اللہ میں آگ لگائی گئی تھی ہاں اللہ میں آگ لگائی نہیں گئی تھی لگ گئی تھی اور وہ اہل مکہ کی غلطی کی وجہ سے لگی تھی انہوں نے آگ جلائی ہوئی تھی تو وہ ہوا جب تیز چلی تو وہ آگ پھیلی ہے اس کی وجہ سے باتا اللہ کا گلاف چل گیا تھا وہ آگ دانشہ طور پر نہیں لگائی گئی بلکہ لگ گئی حضرت لے کے ابھی تک کے دور حکومت کا مختصر وہ لمبا کام ہے نہیں بیان ہو سکتا حال حضرت شاہ رضی اللہ تعالیٰ کا فوج دے کر نکلنا شرح کیسا ہے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ آپ سن چکے ہیں اول فائ فت بل علی رضی اللہ تعالی شہادت حسین کے بعد جزید نے اپنے زیادہ کو سزا نہیں دی تھی ان کی چاچی مجبوری تھی اپنے زیاد کو سزا دیتے کفا میں دوبارہ شورش پا ہو جاتی حضرت حسین کا پانی کتنی دیر تک بند کیا گیا بند ہی نہیں کیا گیا پانی بند کرنے کی کوئی ہی کوئی نہیں ہے لوگوں نے اپنی طرف سے باتیں بنائی تھیں